پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات پھر حضور صلی اللہ علیہ و کی ولادت کے احوال اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاط اور پھر حضور صلی اللہ علیہ و کے بچپن کے احوال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 برقاعب ابن نوفل کے پاس جانا اس کا تصدیق کرنا اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ بھائی نازل ہوئی کہ یا حل قم فانذر تو علماء نے لکھا یہاں تک تقریبا ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیا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 تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار پہلی آیتیں میں پہلی آئے تھیں اتری اقراب ربری خلق خلق السان امن علق پانچ آئے جب اتری تو کہتے ہیں نب ارسول با یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی واحد کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا اور جب اللہ نے کو چرسے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا یو حل مدف رند اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈائیں تو اب معنی یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہوئی کیونکہ نبوت میں تو باہی کا تعلق تھا رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو معنی یہ علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقراث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 تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر کہ خدا کرے تو ابو ذر یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو تھوڑی دیر گزری تو کیا ابھی حضرت ابھی ذر حاضر ہو گئے حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو قابلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدا تعیش وحدا و تموت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 اس لیے وہ مو اس زمانے کے مطابق اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ, پہ پہنچ چکی تھی یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانۂ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اب وہ تفولیت اب گویا وہ گورات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 اور ان کا نئے صرف نئے انداز میں گفتگو کرنا یہ چیزیں جو تھی اور بڑا اشارات و کنایات اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موجودہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے و بلغا جو تھے وہ دنگ پہ کہ کوئی حمد نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے یعنی آپ دیکھیں ان کے فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے ایک تو امراؤل القیس تھا نا ایک اور شاعر تھا قیس وہ گزرا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 اتنا آباد ہوا کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تھا حقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے یہ کیا پیغام ہے بھائی تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں انہیں کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے وہ مر گیا پھانسی دے دی گئی ختم ہو گیا مدتیں گزر گئیں سال دو سال جتنے گزرے اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقا اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا تو ان کے دماغ میں بات یاد آئے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وسیعت پوری کرنے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے مشکل ہو جائے گا قیس ہاں نامی شاعر تھا انہیں کہا ہاں انہیں کہا اس کی کوئی اولاد نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں وہ بےچارے غریب ہیں بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں پہلے تو دماغ میں دور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا اس نے کہا یہ کہا تھا اس نے کہا یہ کہا تھا اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی ان نے کہا پیغام دے دیتی ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا بادشاہ نے پھانسی دے دی لڑکیاں بیچاری روتی رہیں گی ہم کیوں خام کو غم میں مبتلا کریں اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چل ہی ہیں بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا ہم کیوں بے چارے مصیبت پہ ڈالے آ گئے چڑھا رہی تھی ان کو ملے پوچھا کہ کیسے کیا بات کہا تمہارا باپ میں کہا کہ ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہے دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست اور ٹھیک ٹھاک تھا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 اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بات اس نے آگے رپورٹ کی بادشاہ نے پکڑا وہ لڑک لڑک لڑک لڑکیاں پکڑی گئی انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. نے کہا تمہارے باپ کا قاتل ہے. بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزا مول دی تھی کون تھا قیس بھر گیا روز تھوڑے کس سے ہوتے ہیں سائیکن روز کے واقعات آتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں انہوں نے کہا وہ کیسے نے کہا جی ایک سپاہی موجود ہے اس سے کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن تا نے کہا ہاں جی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 درے ابلک درج یہاں کسنوی موجود کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگالی اچھا یہ پہلا مصرا تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا اب دوسرا مصرا نہ بنے تو اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرا سیٹ کرو اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو یعنی بنا تو سب نے مصرا بنانا کون سا مشکل تھا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 بہت بڑی ادیب گودری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گودری تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا جان کیا گھبرائے اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے تو پتا نہیں شہنشاہ ایران امتحان لےنا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ نہیں کوئی فارسی دان بھی ہے کہ نہیں کوئی ادبا شہرا بھی ہے نہیں تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے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 کہ من منم مخفی منم بوے گل دربر کے گل کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو پھول سونگنے سے خوشبو سونگنے سے کام ہے پتی چیرنے سے کام چیری تو لکھ کے صبح بادشاہ تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شیر ہے تو اس نے معذرت کر دی تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے یعنی آپ جو لائے ارب عرب شورائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحف علماء صرف علمائے بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعراء جاہلیت پر کہ بھئی فلا شاعر نے یوں کہا ہے بتنبی نے یہ کہا ہے فلا نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلا زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا لیکن اللہ نے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 کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی اور میں اساف اور نائلہ کی قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا وہ ایسی باتیں عبادتیں کئی دفعہ شیرو میں لکھ چکا تھا تو میں جب غریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا عجیب بات ہے یہ اسراف اور نئے ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو یہ تو خود ضانی تھے یہ تو اللہ نے ان پر قہر کیا انہوں کہ بدکاری کی انہوں نے دن کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا تم ان کو سمجھ کے پوچھ رہی ہو بڑی بے حکال ہوتے تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی تو ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کا ہے ہمارے خداؤں کو برا کا ہمارے خداوں کو برا کا تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیزتی گئی اور یہی شور مچاتی گئی اور حضرت بکر رضی اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا عورتوں کو روکو کیا بات ہے کیوں چیز رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں کیا بات ان پر کوئی ظلم ہوا تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا ان نے کہا جی اور کی بات ہے اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداوں کو گالیاں کہ خداف اور گالیاں دے رہا ہے۔ تو انہیں اچھا اچھا تم جاؤ اور آپ نے ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح پھر وہ آدمی تو گیا ہمارے کام کا ہوا نا کیونکہ وہ تو وہ جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے تو فجا آبی بکر فجا رسول حضرت ابیزر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ قابت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم نائلہ کو بدا کہہ اس کو کہ جی ہاں میں کہا تھا آپ کون ہیں فریا رسول اللہ حضور بڑے خوش فرما محمد الرسول اللہ میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں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 سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا سفا کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو حرم کا ایک حصہ بن گیا تو باہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں گئے ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا اسلم ذر فوراً اسے حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفا میں رکھو تو نے کہا حضور ابھی اخوا میں تو میں بھی نہیں رکھتا لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں تو حضرت تبھی ادھر پھر تو شیف لے گئے بنی رفاظ میں تقریباً پندرہ سال دعوت اسلام دیتے رہے اور اس وقت ابھی کوئی حکام تو نادر نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے روزہ سکھایا جائے حج سکھایا جائے تو حکام ابھی نادر ہی نہیں ہوا اس وقت صرف در توحید دیا جاتا تھا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 کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بےسط اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے ست کو کفار ہزم نہیں کر سکتے تھے قرآن سے برداشت نہیں ہوتا تھا ہر قسم کی انہوں نے ایزائیں دینی شروع کی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 صحابی ہیں جنہوں نے ایک روایت میں ہے کہ اور کافروں نے مارنا شروع کیا وہ مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر اور بڑے کمزور آدمی تھے خفیب آدمی تھے آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتری تھی تو ایک دن ایک صاحب ہنس پڑے تھے فرمایا کیا کہہ رہے ہو اگر ایک پلڑے میں جبل عہد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی اتنا شان والا ہے میرا مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ ماریں گے کل بھی تمہیں اتنا مارا اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ کرا تو اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن مارے گا تو ماریں گے اور کیا ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے بحاظ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے اور ابی طالب سے ابھی کہنے لگے کہ بھی اب ہم تنگ آ چکے ہیں دو باتیں چن لو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ پھر ہم خود نمٹ لیں گے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا یا میرے چچا خدا کی قسم ہے لو وزا شمسی یا مینی بلقبر فی یا ساری اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے پانے ہاتھ پہ رکھ دیں میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا ابھی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں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 تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قابل میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہ لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون فراؤن حاضم میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو کیا اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی فراؤنی من فرعون موسیٰ کہ میرا فراؤن جو ہے وہ موسا علیہ السلام کے فراؤن سے بھی بڑا سخت کہ موسا علیہ السلام کے زمانے میں جو فراؤن تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمن تو رب موسا بہار اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑا اور ایمان نہیں لیایا۔ تو یہ فراؤن جو ہے اشد من ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار متا تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بڑی مخظوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے بنو مخزوم قبیلے کا تھا قریش تھا قریبی تھا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کابے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائیں سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں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 چھپا نہیں تو جب حضور کے قریب گیا تو پنٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا اسی پتھر سے وہ خود مر جاتا اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا اور پاؤں پیچھے لرزا بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کیا ہو گیا کہنے کا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا لگا کہ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 کے مارے پ رہا ہے قبیلے کے لوگ آئے پوچھا کہتا ہے من کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نائر بنی ہوئی تھی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جلس دیتی اور حضور نے بھی فرمایا کہ ولہنی خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جی میرے قریب آتا تختہ اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نمی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 كَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ <الْرُسُل> محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تر پایا جا رہا ہے اور یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لئے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا پیپ نکلتی تھی